کل آپ نے پڑھا تھا مسئلہ بھائی مائے جاری جو ہے بہتا پانی جو ہے اس کے, اس کے اندر اگر نجاست گر بھی جائے تو بھی اس سے وزو جائز ہے جبکہ اس کا اثر دکھائی نہ دے رہی کیونکہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ نجاست ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ پانی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بڑے تالاب کا حکم بتلایا تھا بھائی بڑا تالاب وہ ہے کہ جس کے ایک جانب حرکت پانی کو حرکت دیں تو دوسری جانب پانی کی وہ حرکت نہیں پہنچتی بھائی میں نے بتلا لہریں مراد بھائی حرکت پانی کی باقاعدہ ہو اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی یہ مائیں جاری کے حکم میں ہے مولانا کس کے حکم میں ہے مائیں جاری کے حکم میں ہے اور اس کے اندر جب ایک جانب نجاست گر جائے تو دوسری جانب سے وضو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 دس ضربے دس شرعی گز مولانا اور ایک شرعی گز کتنے فٹ کا ہے ڈیڑھ فٹ اور عام گز جو استعمال ہوتا ہے تین فٹ یعنی عام گز میں دو شرعی گز ہے وہ لوگ پندرہ فٹ ضربے پندرہ فٹ کا ایک تالاب ہے اور کم از کم اتنا گہرا ہو کہ وہ چلو بھرے تو زمین نظر نہ آئے زمین نہ کھلتی ہو اس کی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 تو ایسی نجاست گرے جس دکھائی نہیں دیتی بھائی تو اس صورت میں چاروں طرف سے اس کے وضو کرنا جائز ہے اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا بھائی کہ جس جانور میں بہنے والا خون نہ ہو بھائی وہ پانی میں مر جائے تو اس سے پانی فاسد نہیں ہوتا بھائی جیسے مکھھی ہے بھیڑ ہے بچھو وغیرہ اور وہ چیزیں جو پانی میں پیدا ہوتی ہیں اور پانی میں زندگی گزارتی ہیں بھائی جیسے مچھلی ہے میںکڑا وغیرہ یہ پانی میں مر جائیں تو ان کے مرنے سے پانی نظر نہیں ہوتا اسی طرح یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا کہ مائے مستعمل کے ذریعے طہارت حاصل نہیں کر سکتے بھائی جائز نہیں بھائی اس سے کوئی شخص پاک نہیں مائے مستعمل کس کو کہتے تھے ہاں جس کے ذریعے کسی حدث کو دور کیا گیا ہو مارانا یا اس کو قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو یعنی وضو پر وضو کیا گیا ہو بھائی سورت سمجھ میں آئی کوئی شخص وضو پر وضو کرنا چاہتا ہے یاد رکھیے ایک وضو آپ نے کر لیا ہے اب آپ نماز کا وقت آیا تو دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو والا نا یہ درست نہیں یہ تو آپ پانی ضائع کر رہے ہیں ہاں ایک عبادت کر چکے ہیں اس سے ایک نماز اس سے پڑھ چکے ہیں اب آپ وضو پر وضو کرنا چاہتے ہیں اب یہ پسندیدہ ہے سورج سمجھ میں آئی کوئی ایک وضو کیا کوئی عبادت بھی نہیں کی پھر دوبارہ اس سے وضو کر رہے ہیں نا. یہ پسندیدہ کل بندو فقت تے ہیں چمڑے کو کھال کو مالانا اور ہر کھال جو ہے دو بیگہ جس کو دباوت دے دی جائے فوقت ہو رہا تو تحقیق پاک ہو جاتی ہے تحقیق پاک ہو گئے مولانا بھائی کھال جانور کے اتارتے ہیں تو اس کو دباوت دی جاتی ہے بھائی دباغت یعنی مثالے وغیرہ لگا کر اس کو خشک کیا جاتا ہے جس سے اس کے اندر پانی بالکل خشک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور وہ پڑی بھی رہے تو خراب نہیں ہوتی ہوئی ورنہ تو شروع میں گیلی اس کو رکھیں گے خراب ہو جائے گی فوراً تو یاد رکھیے جس کھال کو بھی دباغت دے دی جائے یعنی بالکل اس کا پانی کیا ہوا خوش ختم ہو گیا اب وہ پڑی بھی رہے گی تو خراب نہیں ہوگی تو دباغت دینے کے بعد وہ خال پاک ہو جاتی ہے بھائی آگے آئے گا سوائے انجیر کی کھال کے اور سوائے انسان کی کھال کے سمجھ میں آیا تو باقی جانور کسی کی کھال ہے اس کو دباغت دے کر اس سے نفع اٹھانا جائز ہے اس کو پہن بھی سکتے ہیں اور اس کو جائے نماز وغیرہ یا مشکیزہ وغیرہ بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن فنزیر کی کھال اور انسان کی کھال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوئی فنزیر کی کھال اس لیے کہ وہ پاک ہی نہیں ہوتی وہ نجس العین ہے والانا دباغت جتنی دفعہ مرضی دیں آپ والا وہ پاک ہے؟ نہیں اور آدمی کی کھال بھائی اس سے منع کیا گیا ہے آدمی کے احترام کی وجہ سے اس کی شرافت کی وجہ سے اللہ نے اسے بڑا اعزاز نصیب فرمایا ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی مخترم ہے تو اس کی خال سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے تو احاب کہتے ہیں مولانا کھال کو دو بیگہ دباغت دی جائے وکل احابن اور ہر وہ کھال دو بیگہ جسے دباغت دی جائے فقط ط تو تحصیق وہ پاک ہو گئی جازت فلاطفی اس میں نماز جائز ہے یعنی اسے پہن کر نماز جائز ہے یا اسے آپ جا نماز بنا لیتے ہیں تو بھی نماز کیا ہے جائز ہے ہمارا سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی جازت تو کہتے ہیں جازت اس فلاطفی اس میں نماز جائز ہے یعنی پہن کر بھی نماز جائز اور اسی طرح میں نے بتایا اسے مسلح بنا لیا جا نماز بنا لیا پھر بھی اس پر نماز جائز ہے ول وزو امیدو اور اسے وضو کرنا بھی جائز ہے یعنی کیا مشکیزہ بنا لیا پانی رکھ لیا اس کے اندر ہوئے تو ہر جانور کی کھال دباوت دینے سے پاک ہو جائے گی سمجھ میں گائے ہے بکری وغیرہ ان کی تو ذبا کرنے سے ویسے کر جانور کو ذبا کیا جائے تو اس کی کھال ویسے ہی پاک ہو جاتی ہے بھائی بغیر دباغت کی لیکن دباغت کے بعد تو مردار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے بھائی ایک گائے مر گئی مولانا مردار ہوئی اب اس کو دباغت آپ نے اس کی کھال کو دے دی وہ پاک ہو گئی بھائی سمجھ میں ریچھ کی کھال بھائی آپ نے مرا ہوا آپ کو جنگل میں ملا آپ نے اس کی کھال کو دباغت دی کیا ہوا وہ کھال پاک ہو گئی کتے کی کھال ہے مالانا اس کو دباغت دی کیا ہو گئی آمد. پاک ہو گئی بھائی سمجھ میں آیا اللہ جل دل خنزیر آدمی مگر خنزیر اور آدمی کی کھال خنزیر کی کھال کس وجہ سے نجس العین ہونے کی وجہ سے اور آدمی کی کھال احترام کی وجہ سے محترم ہونے کی وجہ سے بھائی شرافت کی وجہ سے و شارل متی محاطر اور مردار کے بال اور ہڈیاں جو ہیں وہ پاک ہیں بھائی بال اور ہڈیاں کیا ہیں پاک ہیں بشرے کہ ان پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو اور اس مردار کی کوئی چکنائی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو بھائی خشک تو کہتے ہیں وہ المیتتی اور مردار کے بال بھائی اور ہڈیاں جو پاک ہیں اور جب گر پڑے واقع ہو فی بیری کوئیں کے اندر بیر کوئیں کو کہتے ہیں نجاستن جب گر پڑے کوئیں کے اندر نجاست, نجاست نزحت تو اس کے پانی کو نکالا جائے گا بھئی اس کے پانی کو کیا کیا جائے گا نزحت وَقَانَ النَّسْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَائِي اور نکالنا جو اس میں ہے پانی تہار لہا یہ اس کوئیں کے لیے پاکی ہے مولانا وکانا فی حام المائی اور وہ نکالنا وہ جو اس کے اندر پانی ہے تہارتن لہا یہ اس کن کے لیے کیا ہے پاکی ہے بھائی کنویں کے اندر پاکی نجاست گر پڑی تو اس کا پانی نکالیں گے بھائی اور یہ جو پانی آپ نے اس سے نکالا یہ کنویں کے لیے پاکی ہے اس سے کنواں کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا یعنی اب آپ کو کنویں کی دیوار دھونے کی اس کے پتھر وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں بھائی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی جی گر پڑی تو بس پانی نکال لو تو وہ پاک ہو جائے گا بھائی سمجھ میں آئے اسی طرح وہ جو ڈول اور رسی جس کے ذریعے پانی نکال رہے ہیں اس کو بھی بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں جب پانی نکال لیا جیسے کنواں پاک ہو گیا اسی طرح یہ بھی خود بخود کیا ہو گئے آم. پاک ہو گئے بھائی خود بخود پاک ہو گئے فَإن ماتت فیح فارتن بس اگر مر جائے اس کنویں کے اندر فارتن چوہا بھائی چوہا گرا مارانا کنویں کے اندر بھئی اور مر گیا بھئی مر گیا آگے آپ کو بتلائیں گے بھئی بیس سے تیس ڈول پانی کے نکال لو کنواں کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا تو کہتے ہیں ان انما تیہا فارتن اگر مر جائے کنویں کے اندر فارتن چوہا اور فورتون یا چڑیا پورا چڑیا کو کہتے ہیں بھائی سا او ساوتن یہ بھی مہارا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے بھائی چھوٹا سا پرندہ, ہے چھوٹا سا پرندہ ہے چڑیا جب ہے چڑیا سے بھی بلکہ چھوٹا او یتن او یتون یہ بھی مارا نا ایک چھوٹی سی چڑیا کا نام ہے والا نام جو انگور اور کھجور وغیرہ کھاتی ہے او مشدد ہے والا نام او سام ابرفا یا یہ چھپکلی کی ایک قسم ہے بڑی چھپکلی ذرا بھائی او سام ابروسا یا بڑی چھپکلی اس کے اندر ہم مارے جائے کنویں کے اندر نوحام ہاتھ نکالا جائے گا اس کنیں سے مابین آئشرین دل ون الا سلاسی بیس دلون ڈول کو کہتے ہیں بھائی مابین ایشرین دل ون الا سلاسی بیس ڈول سے لے کر تیس تک بھائی بیس سے لے کر کتنے ڈول بیس سے تیس ڈول تک نکالے جائیں گے بھائی بیس سے تیس تک کیا مانا بیس نکالیں یا تیس کہتے ہیں بھائی بیس سے لے کر تیس ڈول تک نکالیں گے की سبھی दल بری دل وی وسی غریہ ڈول کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے ڈول ذرا بڑے ہیں تو کتنے ڈول نکال لو بیس اور ذرا چھوٹے ہیں تو تیس نکال لو بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی چوہا گر پڑا بھائی کنویں کے اندر بھائی کتنے ڈول نکالیں گے بھائی ڈی ڈی ڈی بیس سے ڈول کے چھوٹا بڑے ہونے کے حساب سے سمجھ اور یاد رکھو پہلے اس جانور کو نکالنا پھر ڈول نکالنا بھائی جانور بیچ میں پڑا ہے آپ डोल پہ डोल نکال رہے ہیں भाई कोई فائدہ نہیں اس کا بھائی جب تک وہ جانور بیچ میں جب وہ نکال لیں گے اب کتنے نکال لو بیس سے تیس ڈول نکال لو والا نا کنواں بھی پاک اس کی دیواریں بھی پاک رسی بھی پاک ڈول بھی पार पार پاک ہو گیا بھائی نیز یاد چوہا بلی سے ڈر کے نہ بھاگا ہو سمجھ میں فخائے کرام کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے بھائی چوہا بلی سے اگر ڈر کے بھاگا آئے اور پھر پانی میں گرائے اب سارا پانی نکالنا پڑے گا کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ اب یہ ڈر کے بلی سے ڈر کے بھاگا گئے پانی میں گرے گا تو ڈر کی وجہ سے ضرور پیشاب کرے گا شاف کرے گا سارا پانی نجست ہو گیا والا کیا کرنا پڑے گا اسے نکالنا پڑے گا جی آ رہے ہیں یہ سارے مسائل آ رہے ہیں اور اسی طرح بھائی تو چاہے اندر گر کے مرے یا باہر مرا ہے پھر اندر گرا دونوں کا ایک ہی حکم ہے بھائی چوہا گرا ہے تو کتنے بیس سے تیس ڈول چڑیا وغیرہ چاہے اندر گر کے مرے یا مر کر اندر گرے نیز والا یہ بھی یاد رکھو میں نے کیا بتلایا اگر بلی سے ڈر کے بھاگ گیا تو پھر بھی کیا کرنا پڑے گا دیکھا کتنی گہرائی تک گئے توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری اس بات کی طرف بھائی وہ بلی سے ڈرا ہوگا پھر پانی میں بھی گر پڑا بھائی وہ تو ضرور بھائی کر دے گا اسی طرح اگر زخمی چوہا تھا بلی نے اسے کچھ زخمی کر دیا تھا پھر وہ بھاگا اور کنویں میں گر پڑا اب بھی یاد رکھو مالانا سارا پانی کیوں کیونکہ اب وہ زخمی ہے خون ہے اس کے بدن پر اب سارا پانی کیا ہو جائے گا نظر سوچے اور اسی طرح اگر چوہے کی صرف دم کٹ کر گر پڑے یا کوئی بڑی چپکلی اس کی صرف دم کٹ کر گر پڑی تو بھی سارا پانی نکالنا پڑے گا کیونکہ وہی وہ بات پھر مالانا وہ خون کیا ہوا اس کا گر گیا وہ نظر فینا فارتن اوسورتن اوساوتن اوسودانی تن اوسام اب روسن تلون اگر مر جائے کوئیں کے اندر چوہا یا چڑیا یا ساوہ یہ چھوٹی چڑیا ہے ایک بئی اور سودانیہ یہ بھی چڑیا ہے ایک قسم کے اوسام مؤورسہ یا بڑی چھپکلی نوزحہ منہا نکالا جائے گا اس کوئیں سے ما بین عشرین دلون الہ سلاسین بیس سے لے کر تیس دول تک بی کی برید دلوی و سغریہا ڈول کے چھوٹا اور بڑے ہونے کے اعتبار سے ان ماتا جن ہاب ارب دل ولا کم سین اور اگر مرجے کنیں کے اندر کبوتر بھائی ہماما کبوتر کو کہتے ہیں او دو جا جتن دو تینوں طرح پڑھنا صحیح ہے بھائی یہ مسلسل ہے مسلسل مسلسل الفا یہ لفظ بھائی الفا ہے یعنی فا پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں تینوں حرکتیں بھائی عرب پڑھتے ہیں کبھی ضمہ پڑھ لیتے ہیں بعض فتح کثرہ بھائی بعض لطوں میں آتا ہے تو اس میں اگر مرج کبوتر اور دوجاجن یا مرغی دو مرغی کو کہتے ہیں اوس نارونیا بلی بئی کبوتر مرغیا بلی نوزہ مین ہاتھ نکالا جائے گا اس کوئیں سے ما بین 40 ادل ون الی 50 سے لے کر 50 ڈول تک کے بیچ بئی و ان ما تا فیھا قلب او شات او آدمی اور اگر مر جائے اس کے اندر کتا او شات ان یا بھیڑ بکری یاد رکھو مانا نہ شاط صرف بکری کو نہیں کہتے بھیڑ بکری دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے دونوں تو اگر مر جائے کے اندر کتا یا بھیڑ بکری او آدمی یا کوئی آدمی جمیع ما جمی من نلما تو نکالا جائے گا وہ سارا جو کہ اس کے اندر ہے پانی بئی سارا پانی کیا, کیا جائے گا نکالا جائے گا سارا پانی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی سب کو اچھا باقی تو بھائی چوہے وغیرہ میں کتنے تھے بیس سے تیس چول تک اور بلی وغیرہ میں چالیس سے پچاس اور کتے اور بکری وغیرہ میں سارا پانی نکالا جائے گا بھائی آپ ان کے علاوہ جو جانور ہیں کہتے ہیں بھائی وہ خود آپ دیکھ لیجئے اگر جانور چوہے سے بڑا ہے لیکن مرغی وغیرہ سے کبوتر سے چھوٹا ہے تو وہ چوہے والا حکم لگا دو کون سا حکم لگا دو چوہے والا اور اگر جانور بلی وغیرہ سے بڑا ہے لیکن بکری وغیرہ سے चुछा चुछा چھوٹا ہے تو پھر بھی وہی بلی والا کو کم لگا دو سورت سمجھ میں آگے بھائی و تفق او تفا او وانا یہ تو وہ سورت تھی بھائی چوہا گرا مرا اور فورن نکال لیا یہ تھوڑی دیر بعد نکال لیا لیکن اگر چوہا وغیرہ گرا ہے کوئی جانور کوئی بھی گرا ہے اور وہ پھول گیا پھٹ گیا اب سارا پانی نکالنا پڑے گا بھائی چاہے وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا سمجھ پانی میں گرے گا تھوڑی تو کچھ گھنٹے کے بعد اس کا جسم پھولنا شروع ہو جائے گا تو اگر وہ پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے جسم اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا سارا پانی نکالنا پڑے گا یہی بتلا رہے ہیں وہی ہا اور اگر پھول جائے حیوان اس میں انتفاق کا معنی انتفاق کا معنی پھولنا او تفاط سہا کا معنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا گل جانا گل جانا یعنی پھٹ جائے اور اگر پھول جائے حیوان اس کو میں او تفا جائے یعنی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا گل جائے بھائی جو ترجمہ آپ کو پسند ہے وہ کر لیں بھائی یا گل جائے اس کے اندر تو جمیع ما جمی تو نکالا جائے گا وہ سارا پانی جو اس کے اندر ہے سرل ہے او کا چھوٹا ہو حیوان یا بڑا بھائی حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو بھائی اچھا آگے آپ آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کون سے ڈول کو اس کا حساب ہم لگائیں گے بھائی بعض ڈول چھوٹے ہوتے ہیں بعض درمیانے ہوتے ہیں باز ڈول بڑے ہوتے ہیں کس قسم کے ڈول مراد ہیں آگے صاحب خدوری بھائی اللہ کی ان پر کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں وہ مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی درمیانے درجے کے ڈول کا اعتبار کرو کس کا دل بہت دل چھوٹا دل ڈول بھی نہیں ہونا چاہیے بہت بڑا نہیں بھائی درمیانے ڈول کا اعتبار بار کرو جو اس علاقے میں اس شہروں وغیرہ میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے وہ آدی دلا جمع ہے دل بن کی اور ڈولوں کی تعداد جو ہے یو اس کو شمار کیا جائے گا بل ول وقتی درمیانے ڈول کے ساتھ المستام علی وہ جو استعمال ہوتا ہے لِل آبار جمع ہے بیر کی بری جو استعمال ہوتا ہے کنو کے لیے فل بلدانی بلدان جمع ہے بلد کی مولانا شہر کو کہتے ہیں جو شہروں میں کیا ہے <تصفح> ہاں جو شہروں کے کنو میں استعمال ہوتے ہیں عام طور پر درمیانے درجے کا ڈول بھائی اس کے ساتھ شمار کیا جائے گا تعداد کو بھائی تو کہتے ہیں فی البلدان اور ڈولوں کی تعداد کو شمار کیا جائے گا اس درمیانے ڈول کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے کنو کے لیے فی البلدان شہروں کے اندر بھائی چلیے بس مولانا حد المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام